و الرحمن الرحیم اللہ و رحمۃ اللہ, ونسلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باطاء اللہ اور باقی تمام سامن برادران خواران صاحب سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے ان تجزیہات کے بارے میں ہیں جو ہفتے میں روزانہ پڑھی جاتی ہے اور سو سو مرتبہ اور حاجت براری کے لیے ہاں جی وہ تجبیہات آپ کے دن میں بھی حاجت پورا ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے اور یہ تجویز سو سو مرتبہ اس سلسلے میں دعوت شریف کا حمل درس نمبر دو سو اور تجبیہات کے عنوان سے جو ہے موضوع خاص میں درس نمبر 26۔ تو مجموعی طور پر آج کے درس کا نمبر دو سو بائیس پبلک چھبیس ہے اور اس میں جو ہے آج شاہ روزانہ سو سو برائے حاجت براری کے لیے پڑھی جانے والی تذبیات میں سے آج چمے کا وظیفہ ہے تو حضرت امیر کبی سجرمدانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن درج ذیل وظیفے کو سو بار پڑھا کرو ہاں جی جمعے کے دن اس تذبی کو اس وظیفے کو ورد کو سو مرتبہ پڑھا کرو تو جمعہ کے دن کا وظیفہ یہ ہے لا البح انی کن تو الظالمین لا الہ الا انت ننِ انی تو من الظالمین یہ مبارک دعا جو ہے روزانہ جمعہ کے دن اس سو مرتبہ عجد براری کے پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو اس طرح جو ہے ہفتے میں روزانہ حاجت براری کے لیے پڑھی جانے والی سات دنوں کے ساتھ مختلف تجویز جو سو سو مرتبہ پڑھی جانے والی ہیں یہ تجزیہات کا سلسلہ جو ہے آج کے اس تصویر سے ختم ہوتا ہے اس کے بعد پھر حصول رزق کے لیے سو تجویحات اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے تو آج کے اس تصویر کے حوالے سے یہ تصویر خاص اہمیت کے حامل ہے زینگرہ اس لاََََََََََََََََََََََََََََََََََن کے کنت الظالمین اس دعا کو اس تسبیح کو ہاں جی دعائے کہا جاتا ہے یہ وہ عظیم دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام میں ماں مچھلی کے بوئل مچھلی کے پیٹ میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچایا ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوا اپنے غلطی کا احساس ہوا کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے اپنے قوم میں بھیجا تھا تبلیغ کے ہاں جی تو اللہ کے نبی جو ہے حضرت یون علیہ السلام نے اس قوم کو بہت کچھ سمجھایا بہت کچھ سمجھایا انہیں سمجھ میں نہیں آیا آپ پر ایمان نہیں لایا تو آپ نے دل تنگ ہو کر اللہ سے ان کے حق میں ان کے لیے بد دعا کیا تو اللہ نے آپ کو جواباً فرمایا بے شک میرے یونس آپ نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا لہٰذا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو فلاں دن صبح کے پہ ہم ان پر عذاب نازل کریں گے تو یہ یونس کو آپ نے اللہ نے خبر دیا تھا لیکن یونس کو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ قوم سے نکل جائیں یعنی جب ہم عذاب نازل کر رہا تو آپ قوم سے نکل جائیں قوم سے باہر ہو جائیں تو یہ حکم نہیں تھا تو یونس خود نے یہی سمجھا جس طرح سابقہ میا کے بارے میں کچھ واقعات ایسا آتے ہیں اس نبی کو حکم ہوتے تھے آپ باہر نکلو باقی قوم کو ہم تباہ کر لیں یہاں ابھی آپ کو یہ حکم نہیں آیا تھا باہر نکلیں قوم کو چھوڑ کر تو لیکن آپ نے جو ہے قوم کو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو عذاب کی خبر دے کر آپ باہر نکلے قوم سے باہر نکلے تو اللہ تعالی نے جو ہے ہاں جی اللہ عذاب کے آثار دکھائے اس قوم کے لیے یونس نے جیسے فرمایا تھا عذاب کے آثار جو ہے گٹا ٹوب بادل کی شکل میں ہاں جی مشرق جانبا کہ ایک جانب سے ان نظر آنے لگا تو اس قوم کے انداز سے یونس کا ایک شاگرد تربیت شدہ عالم دین تھا اس نے عط یونس کی سچائی کو انہیں سمجھایا دیکھو یونس نے کہا تھا عذاب آئے گا تو عذاب کے آسان نظر آ رہے ہیں تو ابھی بھی وقت ہے کہ تم لوگ جو ہے ابھی بھی ایمان لے آئیں تو وہ قوم جو ہے انہیں سالم دین کی بات سمجھ میں آ گیا اور عط یونس پر انہوں نے ایمان لاتے ہوئے حالانکہ یونس اب موقعے پر نہیں تھے ان کے درمیان ملیں وہ سب سے میں نکل رہا ہے تمام جو ہے ماؤں کو بچوں سے الگ کر کے آتا جانوروں کے بچوں کو ان کے ماؤں سے الگ کر کے سب سب صحرا میں آ کے ہاں جی وہ سب, سب سجے میں گیر پڑے اللہ کے حضور میں آ بکا کیا تو اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا ہاں جی عذاب کو ٹال دیا تو آتی نے دیکھا ان پر عذاب نہیں ہوا تو پھر آپ تھوڑا سا جو ہے یوں سمجھو اللہ سے اللہ نے آپ عذاب آنے کو کہا اشارہ آیا پھر آگے ٹل گیا تو اب میں قوم میں کیسے جاؤں گا قوم مجھے جوتا سمجھے گا بول کے آپ وہاں سے باہر کسی اور شہر میں شاید جانا چاہتے تھے دریا کراس کر کے لیکن بیچ میں جو ہے دریا تھا وہیں سے اللہ کے حکم سے کشتی ڈال ڈول ہوا اور وہاں قورا لگایا آپ کو ہاں جی کشتی والوں میں کو تین دفعہ قورا آپ کے نام پہ آیا اور آپ کو انہوں نے دریا میں پھینکا اور اللہ کے حکم سے مولانا ایک مچھلی کو ویل مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے یونس کو بیونی کسی نقصان کے اپنے پیر میں جگہ دے تو اس وقت حتیم الصلیہ السلام نے مچھلی کے پیر میں ویل مچھلی کے پیر میں یہ دعائی مبارک کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس عذاب سے نجات دلایا پھر سلسلے میں آیات تو ان شاء دو جگہوں پر تفصیلیں آیا تھے ان کے تشریح میں کل کروں گا آپ صرف اسی دعا کا توجہ دے دوں گا تو اس مبارک دعا میں لا الہ الا انت انی الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتا من کامین لا جو ہے لا نفی جنس بولتے ہیں عربی آزاد کے لحاظ سے لا یعنی نہیں الہ معبود ایسی ذات جو عبادت اور پرشتیش کے لائق ہو جس کی عبادت کی شاعر عبادت کے لائق اللہ فرماتے ہیں لا الہ اس کائنات میں کوئی بھی شے خواہ آسمان ہو خواہ زمین فرشتے ہو خواہ انسان خواہ ہنج عظیم پہاڑ ہو یہ تمام ہنج خواہ سمندری ہوں ان میں سے کوئی بھی چیز اس چیز کے لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی پرستیش کیا جائے کیونکہ یہ سب اس اللہ کے پیدا کردہ ہے. یہ سب اس اللہ کا جس کائنات کا رب ہے مالک ہے الہ ہے اس کا مخلوق ہے اس کا مرزوخ ہے اس کا مربوب ہے تو وہ کیسے اس رب کو چھوڑ کر جو ان سب کا جو ہے مالک ہے ان چیزوں کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے ہاں جی کم درجے کی چیز کی جب ان میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی حکم کی پاور نہیں ہے تالی نہیں ہے جب تک اللہ نہ دے دے لہذا اللہ مت اللہ لا الہ کوئی معبول نہیں یہ کہ تو یونس نے اللہ سے ذمہ دعا کیا اللہ انتہا سوائے تیرے پاکزات کے انت مچھلی کے ماض میں ہم پیٹ میں بھی اللہ سے خود کو دور نہیں سمجھتے ہیں اللہ کو بالکل سامنے حاضر پاتے ہیں اور یہ ہی بھی اللہ تعالی ہمیشہ حاضر ہے ہاں اگرچہ جو ہے آپ اللہ سے تھوڑی سی ناراضگی کے مظاہرہ اپ نکلتے تھے لیکن یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ فوراً اپنی اگر کوئی کوتائی ہو جائے ان کو آپ توتاہی کا احساس دلاتے ہیں اور فوراً وہ اللہ کی طرف جھکتے ہیں یہ انبیاء کی خاص خوصیت ہے اللہ کے نئے بندوں کی خاص خوشی ہے ان سے اگر تھوڑی سی بھی کوتاہی ہو جائے ترک اولا بھی ہو جائے ایک مستحب رہ جائے ایک مخروح ان کے ان سے شادر ہو جائے تو بھی وہ اپنے لیے بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف جھکتے ہیں لہذا تو بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی قریب سے دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے لبس یہاں غائب کا سکا ہوتا ہے غائب کی جگہ جسم ظاہر غائب کی جگہ پر ہوتا ہے یہاں ان کی زمین لایا کیا اللہ کو بالکل اپنے سامنے حاضر پاتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں ہونے کے باوجود بھی ہاں جی آپ اللہ کو اپنے سامنے حاضر پاتے ہیں اللہ کو مخاطب قرار دے کے فرماتے ہیں لا الہ الا انتا اے اللہ ہاں تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے انتا تیرے سوا ہاں تیرے سوا کوئی بھی پرشتیش کے لائق نہیں ہے بس کائنات میں کوئی ذات اگر پرشتش کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اور صرف تیری پاک ذات ہے تو اس طرح اللہ اللہ کو بالکل حاضر پاتے ہوئے ہاں جی انتظمیر تروی زبان میں اس کو ملتے ہیں جو آپ کے بالکل سامنے ہیں اس سے آپ گفتگو کر لیں ہاں جی اس کو نام نہیں لیتے ہیں یقینی بات اور اس کا نام لینا بیادوے اس کو آپ سے تعبیر کرتے ہیں تو سے تعبیر کرتے ہیں جینا سے تعبیر کرتے ہیں تو یہاں پر رات یونس اللہ کو اتنی قاریف سے محسوس کرتے ہیں ضمیر غائب نہیں لاتے ہیں اس میں ظاہر اللہ لفظ نہیں لاتے ہیں بلکہ الہ, الہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تیری پاک ذات کے سوائے تشکے سہانکہ سہانکہ آپ لوگوں پہلے کتنی دفعہ توجہ ہو چکا ہے اس کو کل میں تصبیح کہتے ہیں اس کو تسبیح کلمات یعنی تسبیح بمانی معنی تقدیس اور منزخ کہنے کے معنی میں سبحانہ کے کہ مانا کیا ہے اے اللہ تو پاک اور منزہ ہے اے اللہ میں تجھے ہر قسم کے ایپ اور نقص سے پاک اور منظہ قرار دیتا ہوں بے ایپ قرار دیتا ہوں یعنی اے اللہ تو تو پاک منظہ ہے ہاں جی تو, تو پاک اور منزہ سے تو سے تو خیر سے تو کوئی خطا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ہاں جی تو, تو ہر قسم کے ایپ اور نقص سے ہر کمزوریوں سے ہر کم کی چیز سے تو پاک اور منزہ ہے لا اللہ اللہ سبحان کا تو بے اے بادشاہ ہے تو منزہ بادشاہ ہے تو پاک اور پاکزہ بادشاہ ہے ادھر ادھر سبحان کا سبحان اللہ نی کا یہاں بھی ضمیر خطاب لایا ہاں جی تو اے اللہ تو پاک اور منزہ ہے اللہ سے کہہ رہے ہیں تو بے ایپ بادشاہ ہے تو پاک و منزہ ہے ہاں جی تو میں تجھے ہر قسم کے ایپ پر نقش سے پاک و پاکزہ قرار دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ لیکن خطا کار سراپا میں ہوں اس میں اشارہ ہے خطا کار سراپا میں ہوں ہوتا ہی تیرے بندے سے ہوا ہے اور بندوں سے ہی صادر ہوتی ہے تو, تو پاک اور منظہ ذات ہے اللہ کو سبحانہ کا کہتے ہوئے اس میں پہلے اشارہ دیا کہ کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے کمزوری مجھ سے صادر ہوئے ہیں ہاں کوئی تر کے اولا صادر ہوا ہے تو تیرے بندے سے شادر ہوا ہے اس بات کا اشارہ کرنے کے لیے شبحان کا ضمیر مخاطب لایا اللہ تو پاک اور منظہ ہے میں تیری تصبیح بیان کرتا ہوں تو اس کو عیب اے بن سے منظہ قرار دیتا ہوں پھر آپ پرماتے ان لفظ ان لایا یہ عربی زبان میں تاخیر کے لئے بلا شک بے تاخیر یہ یا جو ہے مے کے معنی میں ہے اللہ کو لے دو ضمیر تو لایا اے اللہ تو حرکن تو, تو ہی عبادت کے لائق ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ سبحان کا تو ہی پاک اور منازع ہے پھر چونکہ آپس میں گفتگو چلانا ہم عبادت یونس اللہ کے ساتھ ہم کلامی ہیں اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں پھر اپنی کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں صرف بے شک میں ہے نیونس کو اپنی یہاں پر کوتاہی ہونے کا ذرا برابر شک باقی نہیں رہتا ہاں ذرا برابر شک باقی نہیں رہتا اس لیے تاکید کے ساتھ کا انی بے شک میں پھر کنتو یہ تو دوبارہ مے کے معنی میں ہیں ہاں جی ان بھی لایا کنتو کا تو بھی مے کے معنی ان کا یا بھی میں بے شک میں ہی ہاں جی اللہ بے شک میں ہی انہیں کن تو میں بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے تھا ہاں جی ظالم ظلم کیا ہے کسی بھی چیز کو ہاں جی ظلم ظلم کے معنی میں بھی ہے ہاں جی کسی بھی خطا کے معنی میں بھی جو انسان سے سجد ہوتے تھے ظلم کبھی کسی اور کے بارے میں ہو جاتی انسان سے کبھی خود کے بارے میں ہوتی ہے یہاں تیونس کا ظلم اپنے نفس کے بارے میں ہے آپ نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا قوم پر ظلم نہیں کیا کسی بندے پر ظلم نہیں کیا ہاں جی اللہ نے آپ کو شہر سے نکل شہر میں رہنے کا حکم تھا نکلنے کا آپ کا کو ابھی کوئی حکم نہیں آتا لیکن آپ نے یہی سوچا کہ آپ چونکہ قوم پر تو عذاب آ رہا ہے لہذا مجھے باہر نکلنا چاہیے اپنی سوچ سے نکالا تھا تو چونکہ اللہ کا حکم بھی تھا نکلنے کا آپ نے اپنے سوچ سے نکلا تھا اس وجہ سے اس کو اللہ نے آپ کا خطا کرا دے دی دیا ہاں جی آپ سے جو ہے تر کے اولا قرار دیتے ہیں اس آپ کا مواخذہ فرمائے چونکہ اللہ اپنے خاص بندوں سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی مواخذہ کرتے ہیں ہاں جی جب کہ گناہ گاہ لوگوں سے عام بندوں سے جو ہے بڑی بڑی چیزوں کو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے خاص بندوں سے چھوٹی چیزوں کو بھی ان کا مواخذہ کرتے ہیں کہاں فرماتے ہیں بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں مجھ سے ہی غلطی ہوا کہ مجھے قوم میں ہر صورت میں رہنا چاہی تھا مجھے وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہی تھا ہاں جی قوم کو عذاب سے عذاب جب آ رہا ہے تو مجھے قوم کو عذاب سے ڈرانا تھا تاکہ وہ پھر بھی ہدایت کے راستے میں جائیں ہاں جی یہ آپ کو سارا احساس ہو رہا ہے اور آپ کو اپنی کوتاہی کا شدید ان احساس ہو کے اور مارے ان کن تنظالمین بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں بے شک مجھ سے ہی ہے. ہاں جی والا صادر ہوا ہے خطا ہوئی ہے لہٰذا اے اللہ تو مجھے بخش دے ہاں تو جی تو مجھے بخش دے باقی کے کہ یہ بہت ہی ہاں اللہ اس کے حضور میں کمال آج جی ہاں کمال آجزی کا دعا ہے لیکن ان انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے ہاں اللہ اب اب اللہ ہی نکال سکتا ہے کسی بھی انسان کے بس کے بعد نہیں ہے چونکہ کسی کو کیا پتہ وہ مچھلی کہاں ہے اور اس مچھلی کو کس کا کی حکم چلے گا ہاں جی وہ تو کسی کے بعد نہیں مانیں گے وہ تو, تو اپنی منمانی کرے گا مچھلی ہے وہی جانور ہے ہاں جی تو اپنے پیٹ میں اس کو ہضم بھی ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچایا ہاں جی لیکن جو ہے آپ کو وہاں زندہ رکھا سلامت رکھا اور آپ کو جو ہے وہاں پر بالکل آپ کے تمام حواس بالکل صحیح سالم ہیں مثلی کے پیر میں مشتارک جگہ میں ہونے کے باوجود اور اللہ سے آپ یہ عظیم دعا کریں کہ لا اللہ سبحان کا ان کن تم نزوالمین اے میرا اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت و بندگی کے لائق نہیں تو پاپ اور منظہ ہاں جی ہر قسم کے ایب و نقص سے بے عب بادشاہ پاک اور منازع ہے بے شک میں نے ہی آپ نے پر ظلم کیا ہے مجھ سے تیرے حکم کے خلاف ورزی ہوئے لہذا تم مجھے بخش دے تو اللہ نے بھی آپ کو بخش دیا ان وہ کل کے درخت میں عنایت کا میں کروں گا آج لہٰذا آج میری آزاد گزاری سب سے یہ ہے کہ ہم بھی جب اس مقدس دعا کو جب بھی اپنی مشکلات کے حل کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے خود کو جھانجی ہاں انتہائی پریشان عالم کے موقعوں پر ان پریشانیوں سے نجات کے لئے جب بھی پڑھیں تو اس حضوری کو مد نظر رکھتے ہوئے لا الطا کے طاق اللہ کو سامنے درخت کرتے ہوئے کا کی کاپ کو سامنے درخت کرتے ہوئے تو اللہ پاک کو منزا ہے اللہ سے خود کو دور محسوس نہ کرے اللہ کو خود کو اللہ کے سامنے درا کرے اور پھر جو ہے ار نظالمین اور بندے کا اپنی تمام کوتاہیوں کا احساس ہو اقرار ہو ہاں جی اور اللہ سے یہی کہیں کہ اللہ اگر تم مجھے بخش دیں تو جو ہے میری مشکلات حل ہوں گے اگر تم میرے حاجرتیں پورا کریں تو حاجت پوری ہو سکتی اگر تو مجھ پر راہم کریں تو میں ان مشکلات سے نکل سکتا ہوں اگر تو مجھے اپنے حال پر چھوڑیں تو کوئی بھی مجھے ان مشکلات کے باغ سے نہیں نکال سکتا جس عادی سے یونس علیہ السلام نے دعا کیا اگر ہمیں وہ عادی نہ جائیں تو ہم اس, اس کا نقل تو اترنا ہوگا تب جا کے ہم سے بھی یہ دعائیں آسن طریقے سے اللہ قبول فرمائیں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو کمال عادجی سے پڑھنے کی توفیت ہے